إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع نفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا عديله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول no الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله سبيل عليم من الشيطان الرجيم من عمده ونفقه ونفقه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسويس به نفسه ونحن أخرجوا إليه من حبل الوريق ويتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدا ما يلحظ من قول إلا لغيه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه فحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد فجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطا فبصر صرف اليوم حديد فقال قريبه هذا ما لدي عتيد هل قيا فيه تهنم كل كفار عميد من ناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلى أن أخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أتغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بوعيد ما يبتل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغيه حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فأد فاصلحوا بينهما بالعزل وأختطوا إن الله يحب المختطين إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لأحلكم ترحمون حاضريني جمعات نشيل ما وبهنو خطباء مسنونة بعد سورة الحجرات هي دعاية من عابك سامنة لغتين هي عنایتوں کا ترجمہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں کہ مِنَ اگر اہل ایمان کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو میں اگر دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ سامنے والے گروہ پر زیادتی کرے ظلم کرے قرآن کہتا ہے جو گروہ زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ تم سب لڑو حمر یہاں تک کہ وہ ظلم زیادتی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیر کی طرف لوٹ آئے اگر یہ گروہ جو کہ ظلم کر رہا تھا شریعت کی طرف لوٹ آ جائے ہو گئی نہ ہو تو ان دونوں گروہوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو اور انصاف کرو اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مومن لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اللہ اور تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تم رحم کیے جاؤ آیت کے ترجمے سے آپ نے ملاحدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے درمیان مسلمانوں کی صفوں میں کبھی اگر اختلاف ہو جائے انتشار ہو جائے لڑائی ہو جائے گھگڑا ہو جائے تو ایسی صورت میں اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے ایمانی و قوت کا واسطہ دے کر ایمانی و قوت کا حوالہ دے کر اور اسلام کے بھائی چارے کا واسطہ دے کر حکم دیا ہے کہ اپنے آپس میں لڑتے دو بھائیوں کے درمیان اپنے آپس میں لڑتے دو مسلمان جماعتوں کے درمیان آپس میں لڑتی دو مسلمان گروہوں کے درمیان اطلاع کرواؤ اور اسلامی اور ایمانی جو قوت تمہارے درمیان پائی جاتی ہے اس قوت, اس قوت کے تقاضوں کو پورا کرو شان کس پس منظر میں نازری بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرزبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن اوبئی کے پاس گئے اور عبد عبداللہ بن اوبئی رئیس المنافین تھا منافقین بھی ایک تعداد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدے پر سوار ہو کر گئے تھے آج نبول میں گدے کی سواری ہوتی تھی گدے پر سوار ہو کر گئے اور جب رئیس المنافین عبد بن اوبئی کے قریب جب پہنچے نالک نے کہا کہ محمد میرے سامنے سے ہٹو تمہارے گدھے کی پدبو مجھے ستا رہی ہے اور تکلیف دے رہی ہے۔ یہ سن کر ایک مسلمان کو گرت آئی ایک سہاری نے سے کہہ دیا کہ یہ گدھا تو اس گدھے کی بو تو تیری بو سے بہتر ہے اس گدھے میں اگر تجربہ پدبو آ رہی ہے تیرے بدن اور تیرے جسم کی پدبوں سے بہتر ہے, ہے یہ سن کر رئی سر منافی पड़ा بھڑک भड़क اٹھا شہادی کے خلاف بڑک اٹھا اور نتیجے میں اس کے اپنے قبیلے کے کچھ اہل ایمان بھی اس صحابی کے خلاف ہو گئے تو تو میں میں ہو گئی تو اس وقت ناصل ہوئی کہ وہ ہو اگر اہل ایمان کی دو جماعت اہل ایمان کے دو گروہ مسلمانوں کے دو سب آپس میں اگر لڑ پڑتے ہیں ان دونوں کے درمیان اصلاح کرواؤ ان کے تعلقات کو سدھارو بگڑتے تعلقات کو بناؤ اور امن کی فضا کو قائم رکھو یہ عشاہد کا شان نظول ہے مدرما جیسے کیا آپ نے دیکھا عیسائیت نے ایمانی قوت کے حوالے سے بات کہی ہے دنیا میں ایمان کا رشتہ بہت ہی مضبوط ترین رشتہ ہے اس سے مضبوط اور رشتہ اس دنیا میں ہو نہیں سکتا والدین اور اولاد کا جو تعلق ہوتا ہے والدین اور اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے میاں اور بیبی کا جو رشتہ ہوتا ہے دنیا کے تمام تر رشتوں سے مضبوط ترین رشتہ ایمانی رشتہ نظری رشتے سسراری رشتے یہ سب ثانوی درجے کی حیثیت رکھنے ایمانی رشتہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے حصے سے دوسرے مسلمان سے ہمارا جو ایمانی رشتہ ہے یہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے. اور اس رشتے کے تحت ایسی محبت پائی جاتی ہے اور ایسی محبت پائی جانی چاہیے جو محبت کے اولاد اور والدین کی محبت سے زیادہ ہو بھائیوں اور بھائی کی محبت سے زیادہ ہو اس لیے اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دوسرے مومن بھائیوں مسلمان بھائیوں کو اپنے بیوی بچوں سے زیادہ چاہتے ہیں اپنے تجاروں کو کاروبار سے زیادہ انہیں محبت اہل ایمان سے ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے محترم بھائیوں مسلمان مسلمانوں کا معاشرہ مسلمانوں کا طبقہ ان کے درمیان یہ مضبوط ایمان رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں انسان کی طبیعت میں کچھ ایسی صفات رکھی ہیں کہ یقیناً ہر انسان کا مزاج دوسرے انسان کے مزاج کے لیے آزمائش بنتا ہے میری طبیعت آپ کے لیے آزمائش اور آپ کی طبیعت میرے لیے آزمائش قرآن مزید نے کہا وہ جاہر فصنا ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا دیکھو قرآن کتنے ایسی بات کہہ رہا ہے ہم میں سے, ہم میں سو... میں سے ہر شخص کو دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا میرا مزاج میری طبیعت آپ کے لیے آزمائش ہے آپ کا مزاج آپ کی طبیعت میرے لیے آزمائش ہے آپ کی دولت میرے لیے آزمائش ہے میرا فخر واقع آپ کے لیے آزمائش ہے آپ کی صحت اور تندرستی میرے لیے آزمائش ہے میری بیماری آپ کے لیے آزمائش ہے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش گاہ بنایا ہے امتحان گاہ بنایا ہے اور یہ امتحان کا رکھا ہے قرآن کہتا ہے تمہاری اپنی مزاجوں کے اختلاف میں تمہاری اپنی طبیعتوں کے اختلاف میں یہ ہم نے جو ہے تم میں سے ایک اور دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے اتفرین قرآن پھر پوچھتا ہے کہ تم سر کرو گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگیوں میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں رشتے داروں میں بھی رشتہ داروں سے اکثر رشتہ داری سے باہر بھی ایسے مواقع ضرور آئیں گے ایسے موقع ضرور آئیں گے جہاں میری مرضی آپ کی مرضی سے ٹکرائے گی آپ کی مرضی میری مرضی سے ٹکرائے گی میری چاہت اور آپ کی چاہت میں اختلاف ہوگا میری اور آپ کی رائے میں اختلاف ہوگا پرانی مجید کی یہ تعلیم ہے کہ شیزان اختلافات پیدا کرتا ہے اختلاف پیدا کرنے چاہتا ہے قرآن کا وہکول یقینی آخری ان شفان یو اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اچھی بات کہا کریں بھلی بات کہا کریں اس ان کہ یوں بوبئی نہ ہوں شیزان ان کے درمیان وسن سے ڈالتا ہے شیطان انہیں لڑانا چاہتا ہے شیطان انہیں گرانا چاہتا ہے چونکہ عموماً تمام اختلافات کا آغاز زبان سے ہوتا ہے کسی ایک جملے سے کسی ایک لفظ سے ہوتا ہے اسی لیے کہہ دیا گیا یقول اللہ آپسن میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور زبان کا محتاط استعمال کریں سوچ کر بولیں تول کر بولیں وہ کیا کہنے جا رہے ہیں جملہ ان کی زبان سے نکل رہا ہے پہلے سوچ تو لے کہیں کسی کا دل تو اس سے نہیں ٹوٹ رہا ہے کہیں سامنے والے کو اس سے تو نہیں پہنچ رہی ہے کہیں میں کسی رشتے دار کو اس سے تو نہیں ہو رہی ہے قلعہ میرے بندوں سے کہہ دے کہ وہ ایسی بات کہا کرے جو بات کے بھلی ہو یعنی مطلب یہ ہوا کہ اختلافات اگر پیدا بھی ہو جائے شیطان اختلافات پیدا کر دے تو کشریت یہ کہتی ہے ایمانی اخوت کے تقاضوں کو اور اسلامی بھائی چارے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اختلافات کو ختم کر لو فرمایا لا ولا کرو ولا کرو وا عباد نوبا صلاح اے لوگوں ایک دوسرے سے قبض نہ رکھو ایک دوسرے سے دلوں میں نفرت نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد کا جذبہ نہ رکھو ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر نہ پھاگو اور اللہ کے بندو تم سب بھائی بھائی بند کر رہو تو خون ہوئے گا اختلافات ہر گھر میں ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں اولاد اور والدین میں اختلاف ہو جاتا ہے بھائی بھائی سے لڑکا بہن کے اختلافات بہن سے ہوتے ہیں میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے پڑوسی پڑوسی میں جگڑا ہوتا ہے شریعت یہ تعلیم دیتی ہے لڑائی ہوگی ضرور بشر ہے بشر ہونے کے تقاضے انسان انسان ہونے کا سفاظ مرضیاں ٹکرائے گی لڑائیاں ہوں گی اختلافات ہوں گے جھگڑے ہوں گے لیکن شریعت یہ کہتی ہے اختلافات کو طول نہ دو اپنے جگڑوں کو طول نہ دو چھوٹی بات کو بڑا نہ کرو اور جلد سے جلد بھولنے کی کوشش کرو شریعت یہ تعلیم دی ہے اسی لیے فرمایا سیلاب ہاں کبھی کسی نے آپ کو غصہ دلا دیا کبھی کسی نے آپ کے حق میں کوئی ناوزہ بات کہہ دی شریعت کہتی ہے آپ کو حق ہے اس پر غصہ کرنے کا آپ کو حق ہے اپنے غصے کا اظہار کرنے کا شریعت کہتی ہے تین دن تک ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں تین دن تک تمہیں اجازت ہے کسی نے تمہیں ستایا کسی نے تمہیں تکلیف دی ہے کسی نے تمہیں برا گلا کہا ہے تین دن تک ہم اجازت دیتے افضل تو یہ کہ وہ بھی نہ ہو لیکن اگر کسی بار اُستان اتنا زیادہ ہے تو شریعت یہ تین دن پر اجازت ہے مگر تین دن کے بعد فرمایا کہ لا حرام ہے لا لئل المسلم کسی مسلمان مرد کے لئے کسی مسلمان عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہاں اپنے کسی مومن بھائی سے اپنی کسی مومن بہن سے تین دن سے زیادہ بستہ وہ جوڑے جو جاہز نہیں فتق اللہ و اصلحو زیادہ قرآن نے کہا اختلافات ہو جائے تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپسی تعلقات کو درست کر لو استوار کر لو جنگ بدر کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جنگ بدر کا جب ہوا جنگ بدر جب ختم ہوئی تو صحابہ کے درمیان مال غنیمت کے مسئلے میں اختلاف ہو گئے صحابہ آپس میں مال غنیمت کے ایک مسئلے میں تھوڑا سا جو ہے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اور اس وقت آیت نازل ہوئی رسول پھر اللہ سے کرو اور اپنے تعلقات کو سو سدھار لو جل جل جلد آپس میں سلا کر لو شریعت یہ تعلیم دیتی ہے سب سے پہلے آپس میں جب اختلاف ہو جائے تو اختلاف کرنے والے ہیں وہ خود آگے بڑھ کر سلا کر لے سرفین میں سے جو بھی آگے بڑھتا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے سب سے سچا انسان ہے آگے بڑھ کر خود سلا کر لو تین دن سے زیادہ بات نہ چھوڑو تین دن سے زیادہ گفتگو نہ چھوڑو آپ تو سمجھے فرما وقیر ہوں میں الندی افطوب کسی دو اشکاط رہتے ہیں جو رشتہ دار رہتے ہیں جو آپس میں بات نہیں کیا کرتے ہیں آپ نے کہا ان دونوں میں سب سے بہتر ہوا ہے کہ جو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں آگے بڑھ کر سلام کرنے میں ہم چھوٹے ہوتے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو آگے بڑھ کر سلام کر لیں اپنے کسی دشمن کو جسے جس کی نفرت اس کے دل میں ہے وہ سب سے بہتر انسان ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے محترم بھائیو اختلافات ہر جگہ ہوتے سُنا کر لینا یہ صحیح مومنوں کی شان ہے ابھی میں آتا ہے تاریخی روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان دونوں میں اختلاف ہو گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر کے پاس آئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سے اپنے حق کا مطالبہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت چونکہ اس نے حضرت فاطمہ آئی اور آ کر اپنے حق کا مطالبہ کیا کہا کہ ابا جان کا جو مارے میراث ہے اس میں سے مجھے میرا حق دے حضرت ابوبدر صدیقی رضی اللہ عنہ کے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان تھا کی حدیث کی کہ لا رکھنا ما کا صدقہ انبیاء کا مال وراثت انبیاء جو انتقال کرتے ہیں ان کا مال وراثت ان کے رشتے داروں میں تقسیم نہیں ہوگا جیسے کہ عام محمدوں کا ہوتا ہے انبیاء کا چھوڑا ہوا سارا مال غریب مسلمانوں پر صدقہ کر دیا جائے گا ان کے رشتے دار اس کے وارث نہیں بنیں گے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات تھی اتنے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سمجھا کے بھیج دیا کہ آپ کا استعمال مراثت میں کوئی حق نہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث ہے اور یہ میراث عام مسلم کا حق ہے چونکہ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ کے علم نہ خاصا تھا انسان تھی انسان ہونے کے ناطے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک طرح سے وہ حضرت رضی اللہ سے ناراض ہو گئی ناراض ہو گئی اور یہ ناراضگی بڑھتی گئی اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف چھ مہینے بعد انتقال کر گئی تھی این جمالی کیا آ تو حضرت ابو عبو رضی اللہ عنہ سے جب اختلاف ہوا اور حضرت ابو اگر سے ناراض ہو گئی چند ہی دن گزرے تھے کہ سخت بیمار پڑ گئی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا ہنج ہوا کہ اللہ کے نبی کی شہیدی بیٹی اللہ کے نبی کی سیارے بیٹی اس سے ناراض ہو یہ مجھے گوارا نہیں حضرت ابو سیدھے ان کے گھر پہنچے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گھر پہ جا کے دستک دی اور حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ میں ہوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی سے اجازت لی دیکھیں کیسی ہوتی تھی خواتین سبحان اللہ کسی بھی اجنبی مرد کے گھر کا گھر میں داخلہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے ابو وسلے رضی النا ہوف رسول رضی اللہ کے بعد سب سے قریب انسان ہے رضی اللہ عنہ اور ابو کے شک و سہارت میں کون شک کر سکتا ہے ولی اللہ لیکن ایک بار داون خاتون کی یہ طبیت اور یہ صفت ہوتی ہے حضرت فاطمہ نے اجازت چاہیے اپنے شور حضرت علی سے آپ اجازت دیتے ہیں حضرت علی نے کہا بالکل میری اجازت دے حضرت فاطمہ نے اجازت دی ابو رضی اللہ ون تشریف لے گئے اور جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے راہ ہو کر حضرت ابو ابوبن نے سمجھایا اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی کی تہیشی بیٹھی میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے ناراض رہیں مجھ سے راضی ہو جائیے گا مجھ سے راضی ہو جائیے گا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئی اور راضی ہو کر وہی جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آنسو بہانے لگی اللہ اکبر اور صحابہ ابو صاحب جیسا دلیل قدر انسان اب اگر جیسے دلیل قدر صحابی آگے بڑھ کر اسلاح کر رہے ہیں اس لیے محترم بھائیوں ہمارے ہمارے خاندانوں کا کیا حال ہے آج ہمارے خاندان اختلافات کی آگ میں جل رہے ہیں نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہیں بمشکل کوئی ایسا دھران آپ کو نظر آئے جس میں اختلافات نہ ہو اور اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں لیکن ان اختلافات کو پروان چڑھانا معمولی معمولی باتوں کو لمبا کرنا چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو فروغ کرنا یہ ہم مسلمانوں کا ہمارے جہانوں ہمارے خاندانوں کا یہ مزاج بن گیا ہے اور سلاح کرنے کا کوئی دونوں طرف میں سے کسی کے اندر بھی یہ جذبہ نظر نہیں آتا کہ رشتہ دار ہے بھائی ہے بہن ہے ماں ہے یا اولاد ہے آگے بڑھ کر ہاتھ پڑاتے ہیں ہاتھ پٹاتے ہیں, ہیں، سلاح کرتے ہیں یہ جذبہ ہمارے اندر مقبوض ہے یہ <تصفح> ابو بکر رہے ہیں آگے بڑھ کر سلاح کر رہے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے میں اگر آگے بڑھ جاؤں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا یہ کافرانہ سوچ ہے یہ دنیا بھی سوچ ہے مامنانا ساتھ یہ ہے جو آگے بڑھ کر بات کرتا ہے جو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے جو اوپر پڑھ کر جاتا ہے وہی مومن ہے وہی اچھا انسان ہے اور وہی سچا انسان ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے تعلقات صرفین کے تعلقات اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ طرفین میں سے کسی کے بھی آگے بڑھنے کے امکانات نہیں رہتے ایسے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہاں فرد سالث کو دخل دینا چاہیے وہاں پر دس کو رکل دینا چاہیے کوئی زید ہے کوئی فقر ہے آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں اختلافات بڑھتے ہی جا رہے ہیں شریعت حکم دیتی ہے عام مسلمانوں کو جو ان کے قریب رہنے والے ان کے سامنے پہچانے والے ہیں یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے تو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہو کہ تمہارے دو بھائی جھگڑ رہے ہیں تمہاری دو بہنیں جھگڑ رہی ہیں میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے اولاد اور مالی میں جھگڑا تم یہ میں سمجھو کہ یہ مسئلہ تو میرے گھر سے متعلق نہیں تم سب بھائی بھائیو دو مسلمان لڑ رہے تو یوں دیکھو یوں دیکھو کہ جیسے تمہارے اپنے بھائی لڑ رہے ہیں دو مسلمان عورتیں لڑ رہی ہیں اس نظر سے دیکھو تمہاری اپنے بہنیں لڑ رہی ہیں اولاد اور اختلاف ہو رہا ہے تو اس نظر سے دیکھو کہ تمہارے اپنے قوم کے بڑوں میں اور تمہارے اپنے قوم کے چھوٹوں میں اختلاف ہو رہا ہے آگے بڑھ کر سلاح کرو اور سلاح کرنے کی کوشش کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی مسئلہ کرتے کوئی بھی اختلاف اختلاف تو ختم کیا کرتے تھے اہل قبا میں قبیلہ بنو احمر آپ فسا کرتا تھا ہم نے آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تشریف لے گئے سنا تھا کروانے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر فہم کو آپ تو سب نے بیٹھایا بیٹھا کر سمجھایا دونوں کی بات سنی اور دونوں کی بات سننے کے بعد آپ نے مناسب مشورے دے کر دونوں کو ملا کر واہم شیر و شکر کر کے لوٹ آئے حالانکہ جماعت بہت ہو چکا تھا ادھر مسجد نبوی میں جماعت کھڑی ہی انتظار کر رہی تھی مگر اسلام کی بات تھی نبی کریم صاحب سب نے معاملات کو نتیجے تک پہنچانے تک آپ لسنم آئے نہیں کرام اللہ اللہ یعنی انتظار انتظار کرتے رہے انتظار کرتے رہے رہے جب کے نبی نہیں آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر آگے بڑھیے آگے بڑھیے آپ نماز پڑھائیے ابو بکر نے کہا کہ نبی کی جگہ ابو بکر کیسے جڑے ہو سکتا ہے حضرت بلال نے کہا کہ کوئی بات نہیں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اول روپ میں پڑھا کرتے تھے اب آگے بڑھیے حضرت ابو اگر آگے بڑھ گئے نماز چل رہی تھی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ تشیف لائے اور آپ کی آمد کو محسوس کرنے کے بعد ابو عنہ پیچھے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر امام بن کر نے نماز مکمل کی جیسے جیسا معاملہ آپ کی زندگی کے آخری ایام میں ہوا تھا بالکل ویسے ہی اس موقع پر بھی ہوا کہ ابو اگر نماز شروع کر چکے تھے درمیان میں پہلی رقع جاری تھی نبی کریم پہنچے اور آپ امام بن کر آپ نے نماز مکمل کی تو محترم قرآن بھی کہتا ہے وہ انخص تم شفا ابئی نہیں ماں میاں بیوی میں اطلاع ہو جاتا ہے میاں بیری میں لڑائی ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے وہ انخص تم شفا ابئی نہیں ماں سلا تو آئی وہ اگر میاں بیری میں हो ہو جائے لڑائی ہو جائے بات نہ بن رہی ہو تو معاملے کو تو ٹول نہ کو ایسا کرو لڑکے کی جانب سے ایک سمجھدار کسی شخص کو بلاؤ لڑکے کی جانب سے کسی لڑکا لڑکی دونوں کی جانب سے تو نمائندہ شخص کو بلاؤ قرآن کہتا ہے اسلام سے اللہ اگر یہ دونوں اشخاص لڑکی کی طرف سے نمائندہ بن کر آنے والا لڑکی کی طرف سے نمائندہ بن کر آنے والا یہ دونوں اگر اسلح کے جذبے سے آئے قرآن کہ اللہ ضرور و ضرور بڑی سے بڑی مشکل کا حل نکالے گا بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی حل کرے گا یہ وقت سے اللہ ضرور ان دونوں کو توفیق دے گا شرط یہ ہے کہ اسلح کی نیت سے آئے کوئی اگر روڈیزم کی نیت سے آتا ہے روکداری کی نیت سے آتا ہے توڑنے کی نیت سے, کی نیت سے تو نہیں نیت ہونی چاہیے لڑکے کی جاری سے جو آ رہا ہے وہ بھی یہ نیت لے کر آئے بات کسی طرح بنا دی جائے ٹوٹنے والے رشتے کو کسی طرح سے جوڑ دیا جائے لڑکی کی طرف سے آنے والا بھی اسی نیت سے اگر یہ نیت لے کر آتے تھوڑا کہتا پی کلّہ ہوگئے ایسے مشورے میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے ایسے مشورے کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مسائل کو بھی آسانی سے حل کرنے کی توفیق انہیں دے گا تو دیکھو شریعت میں تعلیم دیتی ہے دو اشخاص کو گھروں دو خاندانوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھو آگے بڑھ کر جو اصل کروا، آج افسوس ہے لڑنے والے موجود ہیں گلی گلی موجود ہیں، تھر تھر موجود ہیں، اور اصلاح کرنے والا کہیں نظر آتا ہے کسی کے اندر اصلاح کرنے کا جذبہ نبی کی سنت کہاں چلی گئی ہمارے اندر ہمارے ربی سبحان اللہ کئی اختلافات کو دیکھتے تول دیا کرم کرتے آگے بڑھ کر سنا کرتے آج ربھی کی سنت پر عمل کرنے والے کہاں چلے گئے ہم دیکھتے ہمارے اپنے خاندان میں اختلافات ہو رہے ہوتے ہیں اور سلاح کرنے کا جذبہ اپنے دوسرے رشتہ داروں اور یاد رکھنا صفائی کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے ممکن ہے آپ کو بھی بہت کچھ سننا پڑے گا بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا آپ کی عزت آروپ بھی آج جائے گی آپ کو بھی بہت ساری باتیں سننی پڑیں گی برداشت کرنا یہ اللہ کے خاطر ہے اللہ کے اللہ کی دین کی خاطر ہے ٹھوٹتے رشت رشتوں کو جوڑنے کی خاطر ہے اس راستے میں آپ کو جو بھی تکلیف پہنچے گی جو بھی تبصرے آپ سنیں گے جو بھی گالیاں سنیں گے لوگوں کے درمیان اطلاع کراتے ہوئے یہ ساری گالیاں یہ سارے تبصرے یہ سارے تکلیفیں آپ کے گناہوں کو مٹائیں گے آپ کے سواب، سواب میں اس سے اضافہ ہو گا. رسول حضرت خانگ حضرت حضرت تو خالہ اور بہن میں اختلاف ہو گیا عائشہ اور عبداللہ بن زبان میں اختلاف ہو گیا رضی اللہ علوما حضرت عبداللہ بن زبان نے اپنی خالہ کے حق میں کوئی بات کہہ دی تھی امر مومین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا میں آج کے بعد عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی میں آج کے بعد عبداللہ بن زبید سے بات نہیں کروں گی عبداللہ بن زبین رضی اللہ عنہ کو بڑا رنج ہوا چند دن گزرنے کے بعد بے شیر ہوئے کسی طرح سے بات کر لیں عائشہ صدیق رضی اللہ نے نظر مان لی تھی. نظر ماننی تھی کہ میں بات نہیں کروں گی بات کی سے نظر دینی مسئلہ تھا دینی میں اللہ تعالیٰ سے رضی اللہ خرچ کرتی تھی اس معاملے میں حضرت حضرت میں بات نہیں کروں گی عبداللہ بن زبر سے تمہاری شریف کی روایت سے مدت پکڑنی ادھر حضرت عبداللہ بن زبر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا بہت پریشان ہوئے بہت کہ کسی طرح سے ان کی خالہ مان جائے حضرت رضی اللہ عنہ نہ ہوئی آخر کا حضرت عبداللہ بن زبر نے اور کسی طرح سے مجھے مائی عائشہ سے ملا دیجیے گا اور کرو اختلافات ہر جگہ ہوتے شہادا میں بھی ہوتے تھے اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں اختلاف ہونے کے بعد فوراً نازم ہونا احساس کرنا اپنی غلطی کا یہ سب سے بڑی بات ہے شہادہ عظیم تھے لیکن کس طرح میں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا تھا رضی اللہ علیہ جب تن فوراً کہا مصور بن مکرما سے مجھے مائی احساسی کسی طرح ملا دیجیے مثر بن مکرما عبد الرحمان ابن السفت دونوں ان کو لے کر بن زبیر کو لے کر مائی صدیق رضی اللہ صدیق کے گھر پہ گئے دستک دی حضرت صدیقہ رضی اللہ علیہ نے پوچھا کون ہے مشور بن مکرم عبد ابن ابوت نے دونوں نام لے کر ہم مشور بن مکرم عبد ابن ابوت ہیں کہا کہ مائی ہم آ سکتے ہیں آپ کے پاس احشد صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل آ سکتے ان دونوں نے کہا ہمارے ساتھ کچھ اور افراد بھی ہیں وہ بھی آ سکتے یہ نہیں بتایا کہ بن زبیر اگر ہیں تو آنے نہ اس کہ ہمارے ساتھ کچھ اور افراد بھی ہیں کہ آپ انہیں بھی اجازت دیتی ہیں کہ وہ بھی آ سکتے ہیں بالکل ہمارے ساتھ جو بھی ہم کو لے کر آؤ میرے گھر پہ گھر میں داخل ہو گئے اور جیسے گھر میں داخل ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر آگے بڑھے اور اپنی خالہ سے لپٹ گئے اپنی خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے لپٹ گئے اور لپٹ کر دلک بلک کر رونے لگے معافی مانگنے لگے اپنی غلطی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نانے بھی ان کی ندامت کو دیکھ کر وہ بھی ان کے ساتھ بے ساخت کا سا رونے لگی بے ساخت کا سا مل جلانے لگی اور اپنے بہن دے اللہ بن زبیر کو معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعد چونکہ انہوں نے نظر مان لی تھی اپنی نظر کے کسارے کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نان نے چالیس غلام آتا چالیس غلام حالانکہ نر کا نر کے کفارے میں یہ غلام آزاد کریں تو کافی ہے اے غلام آزاد کر دیا تو کافی ہے لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ جو الحمد اللہ ہوتے اللہ والے ہوتے ہیں وہ صرف واجبات پر کفا واجب مردار پہ کفایت نہیں کرتے وہ واجب مقدار سے آگے بڑھ کر سنت اور نفل کا بھی استعمال کرتے ہیں اس وقت انہیں تو اپنی نظر میں پڑی انہوں نے نظر مانی تھی کہ بات نہیں کریں گے بات کر دیا تو چالیس غلام اس نظر کے بدلے میں اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کی اور تعلقات دوست ہو گئی تو مسلم بھائیوں یہ دیکھیے یہ ہمارے اخلاق کا نمونہ ہے یہ حضرات رام رضوان اللہ علی کے ہیں کیسے ان کے درمیان اختلافات ہوتے لڑائیاں ہوتی لیکن کیسے اثر ہوتے دیکھتے دیکھتے شیر و شکر ہو جایا کرتے تھے آج معاشرے میں اسی چیز کا فقدان ہے لڑنے والوں کو ملانے والے نہیں پائے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن و صفائی کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے سنا اور صفائی کو اس لیے اہمیت دی ہے لڑنے والوں میں سنا کروانے کے لیے آپ نے جھوٹ کی بھی اجازت دی آپ نے کہا کہ اگر کوئی شرط دو لڑتے خاندانوں کو ملا رہا ہے دو لڑتے رشتہ داروں کو ملا رہا ہے دو لڑتے دوستوں حما کو ملا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اسے جو ہے بسا اخت بہت ساری باتیں چھپانی پڑے اور جھوٹ بھی کہنا پڑے اس لیے اللہ کے کا کسی دو ٹوٹتے تلوں کو جوڑنے کے لیے تنہیں جھوٹ بھی کہنا پڑے جھوٹ کہہ سکتے ہو جھوٹ کہہ سکتے ہو دیتے زید اور بکر حالانکہ نہ بکر کے پاس گیا ہے حالانکہ نہ ہی بکر نے جو ہے ناکامت کیا ایسے وہ بک وہ بکر کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے میں زید سے مل کے آیا ہوں زید بھی اپنی غلطی پر شرمندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے سلو صفائی کا کوئی راستہ نکل جائے اجازت نہیں شریاتی دی اجازت دیتی ہے تین جگہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے جنگ میں جھوڑ بولا جا سکتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں بھی ایک محدود دائرے میں جھوٹ کو جائز کرار دیا گیا ہے بشردی ہے کہ وہ حقوق کے معاملے میں نہ ہو حقوق کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا دوسرے عام معاملات میں ایک محدود دائرے میں میاں بیوی کے درمیان بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور اسی طرح یہ تیسری چیز ہے کہ دو لڑکے اشخاص کے درمیان سلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے جھوٹ جس کے بارے میں قرآن پر اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ کی لالت ہو اتنے بڑے مدیحت کی خاطر جائز قرار دیا گیا سلح اور صفائی کتنا ادیب عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی سلح کرنے والوں کی فضیلت بتائی جو لڑتے اشخاص کے درمیان سلح کروانے آپ لوگ جو حریض بیان قرمائی کے ہر صبح ہر صبح انسان پر تین سو ساٹھ سڑکوں والیب ہوتے ہیں ہر صبح انسان پر اس کے بدن میں اللہ نے تین سو ساٹھ جوڑ رکھے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ اس طرح تین سو ساٹھ سڑکوں واجب ہوتے ہیں ان تین سو ساٹھ سڑکوں کی ادائیگی کا جو راستہ آپ نے بتایا آپ نے کہا سبحان اللہ کہیں تو ایک طرفہ الحمد للہ کہیں تو ایک صدقہ فا ہوگا،, ہوگا اسی میں سے آپ نے کہا امرن ان صدقہ کسی کو کسی بھلائی کی طرف بلانا یہ بھی صدقہ ہے روکنے کسی کسی سے, سے بھی ایک صدقہ ادا ہو جائے گا اس میں سے آپ نے فرمایا وہ چاہ جی لو بھائی سے دفاف لڑتے جھگڑتے لوگوں کے درمیان سلح صفائی کرنا انصاف کرنا اس سے بھی وہ ادا ہوتے ہیں اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا یہ حضرت حسن رضی اللہ چھوٹے سے بچے رسول حسن بن علی حضرت فاطمہ معصوم سے بچے تھے نبی کریم وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ نے اس نواسنے اس نواسنے اس نواسنے کو اپنی گود میں لے کے کہا ان اپنی سید ان نبنی ہاضا سید میرا یہ بیٹا میرا یہ نواسا یہ سردار بنے گا آگے چل کر دنیا میں بھی ہمیں سرداری حاصل ہوئی اور میں بھی سعیدہ شباب حسن الحسین کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے رضی اللہ آپ نے کہا ان ابنی سید میرا یہ بیٹا سردار ہے ولعل اللہ من امتی. مجھے امید ہے کہ آپ نے کہا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کے ذریعے میرے اس نواسے کے ذریعے میری امت کی آپس میں لڑتی ہوئی دو جماعتوں کے درمیان اللہ سنا کروائے گا سلا کروائے گا میرا یہ بیٹا حکم بن کر جج بن کر میری امت کی دو آپس میں لڑتی جماعتوں کو متحد کرے گا متفق کرے گا فیشن وہی کروے کہ اللہ کے سم اور یہ فیشن وہی پیسے پوری ہوئی جب آد عثمانی اور آد علی ربی اللہ عنہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان غیر اجنبی سازشوں کے ذریعے یہودیوں اور منافقوں کی سازشوں کے ذریعے مسلمانوں میں جب اختلافات پیدا ہو گئے حضرت علی اور حضرت عمالیہ رضی اللہ عنہ جنگ سکیم میں آنے سامنے ہو گئے خوارج نے اپنی سازشوں سے مسلمانوں کو جب لڑایا تھا اختلافات شروع ہو گئے ان اختلافات کا خاطمہ حضرت حسن کے ذریعے ہو، کیسے ہوا حضرت علی رضی اللہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے خلیفہ بننے کے ساتھ ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امت محمد دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو گروہ میں پٹے ہوئے ہیں حضرت حسن نے کہا نہیں میں امت کو متحد کرنے کے لیے مستحد کرنے کے لیے اپنی کرسی کی قربانی دیتا ہوں حضرت حسن رضی اللہ انہوں نے قربانی دی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں انہیں خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں کا حاکم تسلیم کر خلیفہ مانتے ہوئے وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے اور اپنے سارے ماتحتوں سے کہہ دیا کہ امیر معاویہ کی ادا کرنا سن چالیس پر ایک اسی یہ وہ سال ہے جس سال حضرات اکرام اللہ علیہ مناسبوں اور یہودیوں کی سازشوں سے لڑنے کے بعد پھر سے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی پر مبنی فیصلے کے ذریعے متحد ہوئے تھے متحد ہوئے تھے اور ساری امت نے امیر معاویہ رضی اللہ کو اپنا خلیفہ مانا تھا اس لیے چند چالیس پر ایک ہجری کو آم الجما کہا جاتا ہے تاریخ میں اس کو آم الجماع یعنی اجتماعیت کا سال ہے جب امت پوری ایک امیر پر مستخب ہو گئی ایک خلیف پر خلیفے پر مستخب ہو گئی یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پڑی، بہت بڑی بہت بڑی منفرد اور بہت بڑی فضیت ہے کہ اتنا بڑا ستنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ختم ہو گیا اور ساری امت ایک خلیفے کو جو اپنا ایک بادشاہ کو اپنا خلیفہ مان کر جو چلنے لگی بھائیوں بلاد ربیمیہ بلاج ربیہ میں تو ہم دیکھتے تھے حکومت کی طرف سے انتظام ہوتا حکومت کی طرف سے باقاعدہ بلاد ربیہ میں ہم نے دیکھا لجنت اصلاح ذات البین کے نام سے کمیٹیاں ہوتی تھیں کہ آپس میں لڑتے خاندانوں کو ملانے کے لیے جگہ سے افراد کو ملانے کے لیے باقاعدہ حکومت کی جانب سے کمیٹیاں بنائی جاتی کسی میں بھی اختلاف ہو آپ جانتے ہیں کسی بھی خاندان میں اختلاف ہے آپ جا کے وہاں کمپلین کرتے وہ لوگ جو بیچ میں آ کر کسی طرح سے سلح صفائی کروائیں گے لیکن افسوس ہے یہاں تو اس طرح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی یہاں تو ہندوستانی معاشرے میں جماعت میں پاور حاصل ہے مگر جماعت بھی پوری طرح سے ان اختلافات میں صفائی کرانے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو رہی اس لیے کہ مسلمان بھی جماعت کی برتری کو جو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. آج افسوس ہے ہمارے معاشرے میں نفرتوں کی آگ بڑھانے والے ملیں گے نفرتوں کی آگ بجھانے والے نظر نہیں آتے آگ پر پیٹرول ڈالنے والے ملیں گے ادھر کی بات ادھر پہنچا کر ادھر کی بات ادھر پہنچا کر اختلافات کو بڑھانے والے آپ کو جتنے چائے ملیں گے اسے اللہ کے روی نے فرمایا اللہ جنت نمام, نمام جنت میں جو بھی داخل نہ ہوگا چو اور ادھر دو دو جنت میں داخل نہ ہوگا اور ادھر کی کو قرار دیا ہے محترم بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت محدود ہے لڑتے خاندانوں کو ملانا لڑتے بھائیوں کو ملانا لڑتے دوستوں کو ملانا اور اطلاعات کو ختم کرنا حالانکہ معاشرے میں گھر گھر میں سنت کی ضرورت ہے مگر اس سنت پر عمل کرنے والے خال خالی نظر آتے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ان تعلیمات کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اپنے تمام اختلافات کو ختم کریں کم کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے جذبات کی قربانیاں دیں رب العالمین سے دعا ہے کہ پرور کہنے والے کو اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات پر کما کو عمل کرنے کی تو کی فرمائے پرور ہمیں نفرتوں کی آنکھ میں جلنے سے بچائے اللہ تبار تعالیٰ ہمیں محبت اور سلو و صفائی کے ساتھ انہیں دا آمین بارك اللہ بارك اللہ لنا في القرآن من گزاری کریم بارہ کل و رحیم رب نہ